ام شریف کیا شاعر میرے مرشد محمود سید یوسن علی محبی و محبوب مرشدی و مولائی علف اللہ مجدد زمانہ مولانا شاہ حقیم محمد اقتصاد رحمت اللہ علیہ کے عاشق عاد خلیفہ و بین صدی کے وقت پلندر زمان حضرت والا سید عشرت جمیل میر صاحب نمبردا اور من پدرو کے اشار ہیں ہم شریف کے اشار نظرانے ہم بہت بال گاہ کی گریا جلو جلا کے وصل کا اختر کے معنی خدار ہے شبع چند یعنی دار وغیرہ اللہ کی نشانیاں میں سے نشانیاں ہیں جن نشانیاں کو دیکھ کر پر اللہ کا کور حاصل کرتا ہے دف در کومجی اپ در کون کے بات تمجدے ٹھہر کے سر کے نور کو ہم جل جانا سمجھتے جزا جا تم پر دیدا کر دے جو جانے نایت ہو تو سب تم پل دیدا کر دے تمہارے سامنے ہم یہ رویا کا ایک ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا مشکل یہاں جان سو سو جان سے قربان ہو رہے ہیں اور یہاں جو ہے ہمارا یہ حال ہے کہ گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے گناہ کو عظیم سمجھتے ہیں اور اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں اس قدر یہ امافت کی بات ہے اس قدر یہ نقصان کی بات ہے ایسے ایمان حاصل کرنا چاہیے انتہ ایسے ایمان, ایسے ایمان کا حصول کی کوشش کرنا چاہیے دنیا میں رہ کر جس نے جس ایسا ہی ایمان حاصل نہ کیا کہ وہ اس طرح سے رہے کہ مالک تارا شانبو کو ہر وقت دیکھ رہا ہو اور کم از کم اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ یہاں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت دیکھ رہا ہے تاکہ گناہ گناہ سے بچ سکے اللہ کی نا سے بچ سکے جو سو جانے آیت ہو تو سب تم پر فدا کر دے جو ہو سب تم پر کر دے سامنے ہم جان کو کہ جا سمجھتے ہیں تمہارے تام میں ہم جان کو کب جا سمجھتے شدے تر کو کے بس کا ہم جلد بھائی جان سمجھ گوسل تو جو نکل جا جنبر گو مسل جن نکل جائے جو امن کی یاد کو ہے دوست جانے جا سمجھتے ہیں جو گم بر کو غلطم کر جا کی یاد کو اے دوست جا ہمارے رنگ سات کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ہمارے رنگار کوئی سمجھے تو کیا میں یہ آنکھوں کے اوپر جو ہوتے ہیں پالواتے ان کو کہتے ہیں ابرو ابرو اللہ تعالیٰ جسم سے تمام قسم کی تعبیرات سے پاک ہے اللہ تعالی کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن یہ اشتہار عاشقانہ ہے یعنی اللہ والا عارف بلّہ جو اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی صفات کو پہچانتا ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے عارف بلہ ہر, ہر نشانی کے اندر اللہ کو تلاش کرتا ہے ہر نشانی اس کو ذرے جانا نظر آتی ہے اللہ کی نشانی نظر آتی ہے یہ رنگ تاج جو یہ قلم درانہ ہے خانگی رحمۃ اللہ کرماتے کہ اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری نقلی و عبادات نظر نہیں آتی فرائض وال سنت موقع ادا کرتے ہیں لیکن نقلی و عبادات ان کی نظر نہیں آتی لیکن ان کا قلب اللہ تعالیٰ سے ذائقہ قائمت سے جڑا ہوا ہر وقت ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بلکہ خاص تعلق ان کو بلکہ افسل خاص خوات تعلق ان کو نصیب ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہی ہے انتا اللہ کا انا کتاب ہمارے ہمیں رات کو نظر کمر کو جانتے ہم جی کا شانی جانتے ہیں نوری شب کے رنگ کو رنگ روپے تاب سمجھتے بب کے رنگ کو رنگ رواج کمر گو جان چانے جانی چپ کے رنگ گو رے روپے تار سمجھتے رن گاری نار بسر نظر چار درد من ہمردہ کو کا بال نچل جس را اپنی ہم ہمارے بدتنی سی ہمارے دی بظاہر بہت بہت سوچی تھی نظر آتی لیکن اصل نقی کا دینوں ایمان کی ہی اللہ تعالی کو ہر وقت راضی رکھنا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر ہر قسم کا غم اٹھانا یہ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا یہ طریقہ ہے اللہ کو پانے کا اللہ کو خوش کرنے کا اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر مشقت ہر مجاہدہ اور غم کو خوشی خوشی اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی مشقت زیادہ اور غم اس کو خوشی خوشی اٹھانا خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم اپنی خوشی کیا چیزیں اپنے ہماری خوشیاں بھی مٹی کی اگر خوش کرنا ہی ہے خوش رہنا ہے تو خالص خوشی تو راضی کو راز دال سے خوشی تم کو خوش رکھے گی تم خالی سے خوشی کو خوش رکھو اور خوشی تمہاری غلام بن کے آئے گی تمہارے غلام بن کے تمہارے قدموں میں لوٹے گی خوشن اس کو لوگ سمجھتے نہیں لوگ سمجھتے ہیں بظاہر سے ہی اللہ کا رات کا طے ہوگا بغیر اس کے اللہ کا رات کا طے نہیں ہوں. جبکہ اللہ کا راستہ کا عصل یہ ہے اللہ کو خوش رکھنے کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو راضی رکھنے کی خاطر مشقت مجادہ اور غم اٹھانا خوشی خوشی اٹھانا نقلی عبادات نظر نہیں آتی لیکن جن غموں سے چور ہے شکست ہے جن سے شکستہ ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس نگاہ نہیں اٹھانی ہے دل چاہے اس کو دیکھ لے اس کو دیکھ لے دل پہ رم اٹھائے غم پہ غم اٹھائے جا رہے ہیں جن کو شکستہ کر دیا چور چور کر لیا اور رک رہے ہیں کہیں چور سے رک رہے ہیں کہیں چوری سے رہے ہیں کہیں کچھ تقاضا کہیں ہے لیکن نہیں کرنا جان دے دی میں نے ان کے نام پر پرشپ نے سوچا تھا کچھ انجام پر یہ تو زندگی زندگی کہلانے کے لائق ورنہ تو ایک جانور ہے کیا فائدہ انجام اگر اللہ کو راضی نہ کیا اس زندگی میں اللہ کو راضی نہ کیا تو زندگی تو جانور آنا ہے بس کھایا پیا اگر مدد چلے گئے دنیا سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں کھاتے پیتے ہفتے مفتے چلے گئے کیا ملا ان قرآن ارے یہی زندگی اللہ پر رضا کر دو تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ویشت کی زندگی اللہ کی رضا کی زندگی ارے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آج کے دن ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں کوئی نعمت کی کمی ہے کہیں گے نہیں اللہ جی آپ نے سب چیز ہم کو عطا فرما है ہر نعمت تو جنت میں ہے کیا نہیں ہے جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی ہم تم کو کہ آج کے بعد ہم تم سے کبھی ناراض نہیں پھر مزاج جنت کو آئے گا یہ اللہ یہ اس وقت جو حسرت اور غم انسان اٹھاتا ہے جنہ سے بچنے میں یہ, یہ موقع جنت سے بھی نہیں ملے یہ حسرت کوئی جنت میں نہیں ملے کسی کے زندہ شہید ہیں ہم نہیں یہ حسرت نہیں ہے یہ اندر ہی اندر جو شہادت باتیں ہو رہی ہے ایک کا خون ہو رہا ہے اپنی تقاضوں کو یہ اپنے تقاضوں کو یہ چھ پھیل رہا ہے اللہ کے حکم کے آگے اللہ کے حکم کی کلوار کے آگے بار بار یہ شہادت باتیں ابھی ادھر نہیں دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے دل کا خون کر رہا ہے یہ اس کا کچھ نہیں ملے گا ارے یہ شہادت باتیں ہیں یہ نفس کی جو ہے نفس کو دبانا کچلنا کیا اس کا کچھ نہیں ملے گا کسی کا ملے گا بہت کچھ ملے گا اور یہ شہادت باتیں نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں بندہ دل میں جو غم اٹھا رہا ہے اب پتہ یہ ہم ہم بغیر ہنس ہیں لیکن ہم لوگوں کے حسرت کا کسی کو کیا معلوم ہے وہ تو سبھی ہنس رہے ہیں لیکن دل میں جو اللہ والا ہے کم اٹھایا ہے اور دل ہے فاضلتا لب ہے آم. کیا فرمایا خنداں جگر میں تیرا درد یہ تو ہمارے حضرت کا شیخ لبھ ہے خنداں جگر میں تیرا درد تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے. سمجھتے ایسی عام لوگ ہیں بس ذرا کچھ شعر و شاعری کا شوق ہے ذرا یہ کوئی کر لیتے ہیں بس ہم کو دیکھو ہم تو تحت بھی پڑھ رہے ہیں اشراف بھی پڑھ رہے ہیں چاس بھی پڑھ رہے ہیں اور عوامین بھی پڑھ رہے ہیں ہم تھے واہ واہ کیا بات ہے ہمارے حضرت نے فرمایا ایک عالم بڑے عالم تھے ان کا قصہ سنایا حضرت نے فرمایا کہ وہ اس سے قید دی لیکن دیکھو بھائی قید ہونا جو ہے ساری چیز نہیں اصل کی تو ہے تعلق اولیاء اللہ کے تعلق جس کو اللہ نے پاک میں فنمایا کونو ماں ان کے ساتھ رہو کیوں رہو وہاں سونا ایک رسیق تھا یہ اچھے رقیف ہیں جیسا تم رسید بناؤ گے تو ماں تم بھی ویسے ہی رہو گے جیسے حلی کے پاس میرے المر کو اللہ دینی خلی بھی کی پن جم کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے جین پر ہوتا ہے بس تم دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے اگر برے کو دوست بناؤ گے تو تم بھی برے ہو جاؤ گے اور اگر اچھے کو نیک کو تم دوست بناؤ گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے اللہ کے عاشق کو دوست بناؤ گے تو تم بھی اللہ کے عاشق ہو جاؤ گے اللہ کے عارف کو دوست بناؤ گے تو تم بھی اللہ کے عارف ہو جاؤ گے کہنا کہنا اور کیا بات ہے آسان اتنی آسان بات ہے <laughing> <laughs> <laughs> <im> عبادت بندہ بننا ہے ہر ایک بندہ بننا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ آلمگی سے بہت عبادت گزار تعتب گزار اور خوب معمولات کی پابندی سب کچھ ایک دن روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے اور آج کیا کہ حضرت اتنی عبادت بھی کر رہا ہوں معمولات بھی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا اور ایسا گناہ ہوتا ہے کہ زبان پہ جانے سے مجھے بہت شرمی تھی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کتنا سخت گناہ کر بیٹھتا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ میں کتنی بار مسجد جا کے قرآن پاس کرتے رکھ کر ختم کھا چکا ہوں کہ اللہ کے نظام کی ختم آئندہ یہ گناہ نہیں کرتا یہ کیونکہ مجھ سے گنا ہو جاتا ہے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ بھائی گنا ایسے تھوڑی چھوٹتا ہے جو اللہ نے فرمایا پورو ماس پا لیکن تو جب تک یہ راستہ نہیں اپناؤ گے اور یہ اللہ کے ساتھ نہیں رہو گے تب تک گنا چھوٹتے نہیں ہیں قرآن سر پہ اٹھا, جی اٹھا لو یا جی شریف سر پہ اٹھا لو یا طوریت سر پہ اٹھا لو ایسے گناہ نہیں چھوٹتا تو یہ شریعت کا یہ شریعت نے یہ تھوڑی سکھایا ہے کہ گناہ ہو جائے تو تم جا کے مسجد میں جا کے قرآن شریف سر پہ اٹھاؤ اور پتم بھی کھاؤ اور جو گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جائے قتم ٹوٹ جائے تو پھر کب پائے ادا کرتے تھے کہیں حدیثوں قرآن و, و حدیث میں یہ طریقہ بتایا ہے ارے توبہ بولو سے تو کے کے برابر بھی گناہ کیسے کیسا سب ہو. ہو. ہو جاتا ہے یہ طریقہ سکھایا ہے اللہ اور رسول نے یہ طریقہ سکھایا ہے ذاکر مسجد نے ہیں بھائی مجھ سے گنا چھوٹی نہیں رہا پھر ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے ارے پھر ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شانا کہ سو مرتبہ بھی دن میں اگر گناہ ہو جائے ایک ہی گناہ سو بار کر لے پھر بھی وہ معافی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہی رہتے ہیں معاف فرماتے سو بار بھی گنا ہو جائے پھر کیا فکر رہی تو بارہ رات پر بات یہ بتلانے کی تھی کہ صبرت اولیاء کے بغیر بس صحبت اولیا کے بغیر نیکی کے راستے پر آنا عادت اللہ نہیں ہے اللہ کو قدرت تو ہے کسی کو نیک بنا دیں صالح بنا دیں اپنا مقرب بنا دیں لیکن عادت اللہ یہ نہیں عادت اللہ یہی ہے قانون یہی ناظر فرمایا کہ اگر تمہیں ہم پر آنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر آؤ زراعت اللہ لینا ان کا یہ راستہ ہے جب راستہ مانگیں گے تو ان کو تلاش بھی کرنا ہے راستہ کوئی غیر سے نہیں اترے گا غیر سے اترنا ہوتا تو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ غیر کے سب کے دلوں کی اصلاح ہو جاتی نہیں قرآن پاک کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ کتاب اللہ کے ساتھ ہر کتاب اللہ کے ساتھ ایک رجال اللہ کو اللہ نے بھیجا مرد کامل کو بھیجا اپنے اندیا کو بھیجا انہوں نے سکھلایا دین کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو یہ ہے طریقہ گزرا کر انہان کا عالم اللہ سے پہلے مانگ رہے ہیں یہ دینا سراط المستفین تو یہ کیا قابل نہیں تھا آگے کیوں مانگ صراط سراط الدینہ انہان کا اللہ براہ راست دکھا سکتے تھے قبر تھی اللہ لیکن کیا صراط الدینہ انہان کا ہے؟ اور فرمایا گئے اللہ عام اللہ ایمان والو تفوا اختیار کرو وکونو مان سازقین واو جو ہے یہ دل جمع ہے دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے تفواہ اختیار کرو مقونی معاذا یقین اور الحلیہ اللہ کے ساتھ رہو ہمارے پیاروں کے ساتھ رہو تو تم کی دل بس ہو جاؤ گے نجات کا راستہ کیا ہے مقونی معاذ یہ ہے نجات کا راستہ اپنے آپ لاکھ مجاہدات کر لو لاکھ تجزیہات کر لو کتنی مشقت اپنے اوپر ڈال لو کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتی تکبر آ جائے گا وجوہ آ جائے گا غیر اجلاس آ جائے گا ریا آ جائے گی کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہو جائے گا پہنچ گئے ان پر اور معلوم ہوا کے زمین پہ رہے تو اس شہر میں جئے حضرت نے یہ بتایا اصل حقیقت دل کی ہے کہ دل میں ہر وقت یہ اقتصاد ہے اللہ کو گویا کر دیکھ رہا ہے اور اگر یہ انتظار نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم اللہ اللہ تعالی ہم کو دیکھا ہے یہ انتظار پیدا ہو جانا کہ ہم اللہ کو دیکھیں ایسی عبادت اور اگر یہ مسجد نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا اقتدار ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ ہی رہا ہے یہ بھی بڑی عبادت ہے لوگ سمجھتے یہ کیا باتیں خالی بیٹھے ہوئے باقی نہیں کچھ نہیں علیہ حضرت نے سکھلایا کہ دیکھو حضرت شہم الحظیفہ زکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بہت ضعیف اور عدیل ہو چکے تھے اس وقت ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور مفتی زیام العظرین اور دیگر اکادر بھی حضرت کے ساتھ سفر کر رہے تھے گرمی بہت تھی تو لوگوں نے مشورہ کیا اور برف کی کئی سیڑیاں اسٹیشن سے خرید کر وہ لے آئے اور ڈبے میں رکھ دی تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ ٹھنڈا ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا تو مفتی صاحب نے سب سے پوچھا کہ دوستوں یہ بتاؤ کہ برف نے کوئی تقریر کی کوئی بیان کیا آپ سے کوئی بات کی کہا نہیں کہا دیکھیے برف کی سہبت سے پورا ٹرین کا ڈبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ایسے ہی اللہ والوں کے فلوک ان کے پاس بیٹھنے سے چاہے وہ بیان کریں نہ کریں چاہے وہ خابل پی رہے فائدہ ضرور ہوتا ہے ان کی شہرتوں کے, کے اثرات ہر دل کے اوپر مرتب ہوتے یہ بہت بڑی عبادت ہے ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رکھنا سب سے بڑی تو عبادت یہی ہے کچھ مگر لوگ اس کو سمجھتے ہیں بس کٹاخٹ تجویز چل رہی ہے تجویز چل رہی ہے ہزاروں گنا ہو رہے ہیں شرعی پردہ نہیں ہو رہا جگہ کی حفاظت نہیں ہو رہی مغربت کی دبا کے ہو رہے سب کام ہو رہے ہیں بس تک आपकी آپ ہی کھٹا کر چل رہے اور سمجھنے کے بس یہی ہے سب کچھ ارے بھائی تو اس کو تھوڑے دیر اختار کر لو تھوڑے سے نوازی پڑھ لو اصل کے اہتمام گنا سے بچنے کا کرو بس دیکھو رکھ کر صاف ہے اور گناہ ہو جائے پھٹا ہو جائے اور باقی ازور گڑا رو سب معاف ہو جائے گا سب صاف ہو جائے گا پاپو صاف ہو جائے گا اطار لینا دم کمل دم بننا توبر کرنے والا ایسا بدنی سی ہمارے ماں سی ہم ہے ہمارے ما کی. سی ماں ما کی امن کی یاد کو امن کی یاد کو پر مایا گی مارا سمجھتے ہیں کی یاد کو आओ सनत के नाम में बनते بدنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و کی حقیقت ہے ہمارے دی نئی ماں کی امن کی یاد کو سل مایے گی مارا سمجھ گے امن کی یاد کو سلام گیم سمجھ میرے موقع سے محبوب رحماجا کے نام شریف کرم اشاریہ نے دل درسار Let us stop محبت نام عشق و محبت نام اور عشق و محبت کی کیا دلیل ہے سنتوں پر عمل ایک ایک سنت پر عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا عشقت کے دل میں ہے کا الپ جیسا ہو کا ہے دینے دین اس کا رقان رقم کی رسول اللہ جو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی آیات میں بہترین نمونہ میں بہترین نمونہ اس سے جو مالک بتا دے کہ بہترین ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی کرنا غیروں کی وضافت بنانا غیروں کی نقالی کرنا غیروں کے پر طریقے اختیار کرنا یہ مدر ڈے فادر ڈے اور برفے اور پتا نہیں کیا کیا میری مدد فرماتے تھے کہ جب زیادہ کھا لیتے آدمی بیکار نکالتا ہے اس طرح مال کا فتنا ہے مال آتا ہے تو آدمی کو جو کھجلاتا ہے خرچ کر دیتا ہے خزون خرچی کرتا ہے گنا ونل خرچ کر دیتا ہے یہ سب طریقے के کی कर कर करना کرنا اور किसी کی کسی قسم کی بھی نقالی کرنا منتشتہ قومی پر موقفا ہوا میں ہوں جو بھی جس قوم کی شبرات اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اس کا شمار ہوگا اور اگر اسی حالت میں مر یا توبر کیے بغیر وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے اللہ تعالی حفاظت فرمائے جس فرمایا ہو لوگ اچھی طرح تھا سمجھ لیں اس بات کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو چودہ سو سال پرانی باتیں اب زمانہ جدید آ گیا جب جدید زمانہ آ گیا تو وہ زمین بھی پرانی آسمان بھی پرانا ہے نکل جاؤ اس زمین سے نکل جاؤ اس آسمان سے سورج کا کیوں کہ وہ سورج بھی پرانا ہے پتا نہیں ہزاروں برس کتنے برس پرانا ہے فائدہ اٹھاتے ہو اللہ کی نعمت سے ساری نعمت پرانی ہو چکی چودہ ان کو کہیں اور نکل جاؤ اگر نکل سکتے اور دوسرے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے بہترین نمونہ ہے تو ان, ان،, ان نمونوں کو اختیار کرنے والا ان،, ان سنتوں کی نقالی کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقالی کرنے والا کل انہیں کی مہمانی ہوگی بڑھنے کے بعد انہیں لوگوں کی مہمانی ہوگی اور ان کو بڑے اعزاز و احترام ملیں گے بڑی عزت دی جائے گی اور جو غیروں کی نقالی کرتے تھے ان کا اشرف غیر کے ساتھ ہوگا سمجھ لو کہ ظہروں کا ٹھکانا کہاں ہے شرقین اور تاطروں کا ٹھکانا جہنم ہے ان کی نقالی کرنے والے بھی ایسا نہ ہو کے کئی کے ساتھ ان کا حشا جائے اس لیے یاد رکھو کہ آپ کی جوابی زندگی ہے حیات باقی ہے اس حیات میں فیصلہ کر لو تہیا کر لو کہ ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے آپ جیسی وضافتہ بنائیں گے آپ جیسا ظاہر بنائیں گے اور آپ کے باسند جیسی نقالی کریں گے تو اس کو نقالی سے کام بنے گا وہ کہہ دور ایمان تو ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا نبی ندی ہے امتی امدی ہے کبھی امتى ندی کو کیا بڑے سے بڑا صحابی نہیں پہنچ سکتا تو ہم ہم کیا چیز ہیں لیکن ہم نقالی کر کے ہمارا دورہ پار ہو جائے گا ہمارے لیے اللہ نے پرچہ بہت آسان رکھا ہے بہت ہی آسان رکھا ہے کہ کل تم تم کبھی گھوم اللہ سب تبھی اور پھر تملہ بس سب تبھی پہ معاملہ رکھ دیا اللہ کہ بس جیسے میں کر رہا ہوں ایسے تم ہاتھ باندھ لو ویسے تم رکو میں چلے جاؤ ویسے تو معاملات کر لو اپنے لوگوں سے معاملات ہو معاشرت ہو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا کپڑا پہننا معاملات کرنا کاروبار کرنا جس طرح میں نے سکھایا ویسے اس کی تم نقالی کر تمہارا نقالی سے ہی ہم کام بنا دیں اتنا آسان بنتا ہے دوست کل جس کا نہ ہو جی میں اس کا جینار کو جی میں اس کا جینا نسک کرنا تھا جو کام ہم کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام دینے کی صحیح طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق صحیح صحیح طریقے سے کرنے کی توحے فطا فرما اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توحے عطا فرماتے اور اپنی منزیات یعنی منع کی ہوئی باتوں سے سو فیصد بچنے والا بنا دے اور اپنی خطاؤں پر گریا اداری اور آب و کے ساتھ توبا کی تو بھی پتا کروں گا صلی اللہ کا اعلیٰ کرے کر محمد سختی